نحمده ونسلم ونسلم على رسولهم كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصغاط المستقيم صغاط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب عليهم صدق صدیم کریم عقیدت المحبت کے ساتھ عقید و جہاں صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر درود السلام پڑی اللہ علی سیدہ مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم سلامی سعیدی مکی یا مدنی یا الله آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان انتہائی اہمیت کا حامل ہے امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاری بوجھ اٹھا دیا گیا بھاری بوجھوں کو دور کر دیا گیا یہ قرآن مجید فقان حمید کی ایک آیت کریمہ کے ایک جز کا مفہوم ہے اللہ رب العالمین ہمیں انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ ولیک وسلم کی شان بیان کی گئی اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ صلاح نے اپنی قوم کے لیے دعا کی سر آراف آیت نمبر 156 ہنڈریڈ ففٹی فی دنیا حسنا حضرت منصا علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے یعنی تو ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما و فل آخر غوطی اننا الیک اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے اولا اللہ تعالی نے اشاعت فرمایا عذابی اسیب و من اشاؤ میں اپنا عذاب جسے چاہوں گا پہنچاؤں گا وہ رحمتی و سیات کل اور میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے میری رحمت ہر چیز کو گھیرنے والی ہے گھیرے ہوئے ہے یعنی دنیا میں نیک شخص ہو یا بد شخص سب کو میری رحمت پہنچتی ہے اور آخرت میں میری رحمت خاص ہے ایمان والوں کے لیے فس تو پس عن قریب میں اپنی رحمت آخرت میں لکھ دوں گا یعنی آخرت میں میں اپنی رحمت اور نعمتیں اسی کو دوں گا للین یتقول وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا جو متقی ہیں جو پرہیزگار ہیں و یو نہ اور وہ زکات ادا کرتے ہیں ہم بھی آیاتینا اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں سر عراف آیت نمبر 157 میں اشاد ہے الَّذِينَ طبیون رسولہ جنہیں آخرت کی نعمتیں ملیں گی یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی غلامی کریں گے ان نبیل امی جن کا لقب نبی امی ہوگا البی یا جدون مکتوبن عل دہم فت جس کی شان یہ لوگ لکھی ہوئی پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجین میں یا مرحم بالمعروف وہ نبی نیکی کا حکم دیں گے وہ ینم عنلم کر اور وہ انہیں برائی سے روکیں گے وہ یوسین الحم ال بات اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کریں گے وہ یوحم علیہم اور ان پر گندی چیزیں حرام کریں گے وہ ید عن اس اور ان سے بھاری بوجھ کو دور کر دیں گے ولاغ اللط کا نت اور گلے کے جو پھندے ان لوگوں پر ہوں گے یہ نبی انہیں ان فندوں سے آزاد کریں گے فلدی نمن و پس وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے وہ اور جنہوں نے اس نبی کی تعظیم و توقید کی نسرو اور جنہوں نے اس نبی کے لائے ہوئے دین کی مدد کی وہ تب ان نور الماح اور جن لوگوں نے اس نور یعنی قرآن کی پیروی کی اس کا کہنا مانا کہ جو قرآن ان کے ساتھ نازل کیا گیا الاک المفل یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کا درس ہمیں سماعت کرنا ہے ہم نے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ سماعت کیا اور ہم نے دیکھا کہ حضرت منہ علیہ السلام و اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دیا اور ان پر یہ وہی نازل فرمائی کہ میری نعمتیں اور میری رحمتیں ان لوگوں کو ملیں گی جو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی کریں گے اب دیکھیں عشاہط کریمہ میں واضح طور پر معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پچھلی امتوں میں موجود تھا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے متعلق عہد لیا سورہ عل عمران آیت نمبر اکیاسی میں ہے وہی نا اور یاد کرو جب اللہ تعالی نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا لما آتی تو کم ان کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں تم م رسول مصدق لما ماکم پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں کہ جو تمہارے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہوں لتمینبی ہی و تو اے نبیوں تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور بضرور تم ان کی مدد کرنا یہ عہد عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں سے لیا جا رہا ہے قال اقررتم اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا وہ اخذ تم اللہ اسری اور کیا تم نے اس پر پختہ وعدہ کیا قالوا اقرنا وہ بولے ہم نے اقرار کیا قال فش حد و انما کم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور تمام نبیوں نے اپنی امتوں سے عہد لیا یہاں تک کہ نبیوں نے یہ تمنا کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے امتی بننے کا ہمیں شرف حاصل ہو جائے بعض نبیوں نے یہ تمنا کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم ہماری اولاد میں مبوس ہوں دعائیں کی اور انہی دعا کرنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام بھى ہیں۔ كہ جب حضرت ابراہیم علیہ صلاط وسلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور تعمیر مکمل ہوئی تو آپ نے اس موقع پر یہ دعا کی ربنا وبعد فىم رسول منہم اے ہمارے رب تو اس بستی یعنی مکے میں انہی میں سے ایک رسول بھیج یتلو علیہم آیاتی کا وہ نبی برحق ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائیں وہ یو عالم و حم الکتاب اور وہ انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں وہ یو اور وہ انہیں سترہ اور پاکیزہ کریں ان نق انت عزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ نے دو ہزار سال قبل کی دو ہزار سال کے بعد مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی آمد ہوئی خود عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں ہر نبی نے اپنی امت کو نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی خوشخبری سنائی سورہ صف آیت نمبر چھ میں ہے وَاِذْ قَالَ بن مریم اور یاد کرو جب عیسی بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں الیکم جو تمہاری طرف آیا ہوں مصدقا لما بین طواتی اور میں مجھ سے پچھلی کتاب تو کی تصدیق کرنے والا ہوں و مش غمب احمد اور میں تمہیں خوشخبری رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا حضرت عدم علیہ سلاط وسلام اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو وسیعت فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے جب بھی دعا مانگنا تو اس نبی برحق کا وسیلہ ضرور دینا کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ عرش کے چپے چپے میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا ہے میں جب جنت میں گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جنت کے ہر ذرے پر یہاں تک کہ جنت کے درختوں کے ہر پتے پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس نبی برحق کا نام لکھا تو میں اس کر رہا تھا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ منسا علیہ سلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اپنی امت پر رحمت کے نزول کی تو ان پر یہ وہی نازل ہوتی ہے کہ اس نبی پر جو ایمان لائیں گے اور ان کی سچی غلامی کریں گے نبی آقر الزماں کے جو سچے غلام ہوں گے انہیں ہم دنیا میں بھی مرتبہ و مقام دیں گے اور آخرت میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوں گے اس آیت کریمہ میں ہم نے یہ سنا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ نبیل امی ساری رحمتیں اسے ملیں گی جو اس رسول کی غلامی کریں گے جو نبی ہیں اور امی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب رسول بھی ہے نبی بھی ہے اور امی بھی ہے امی کے معنی کیا ہیں تو مفسرین نے فرمایا ان نبی کے معنی یہ ہیں کہ یہ وہ نبی ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا ہوگا کسی انسان کے شاگرد نہیں بنے ہوں گے کوئی انسان ان کا استاد نہیں ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں علم کے وہ خزانے ملیں گے کہ آپ بغیر پڑے ہوئے اولین اور آخرین کی غیب کی باتیں لوگوں کو بتایا کریں گے سر رحمان کی ابتدا میں ہے اور علم الق رحمان نے قرآن سکھایا کس کو سکھایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہم سوچیں کہ جب سکھانے والا رب کائنات اور سیکھنے والے رحمت اللہ نہ سکھانے والے میں کوئی ایب ہے نہ سیکھنے والے میں کوئی ایب ہے تو بتائیے کوئی علم کی کمی باقی رہ سکتی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کیوں کہا گیا تو مفسرین نے برمایا اس کی وجہ یہ تھی کافر یہ اعتراض کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کہیں سے سیکھ کر آتے ہیں اور پھر قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے دنیا میں کسی سے کچھ سیکھا نہیں ہے یہ کسی کے شاگرد نہیں ہیں سورہ ناہل آیت نمبر ایک سو تین میں کافروں کے اس اعتراض کا ذکر ہے عالم اور ضرور بے شک ہم جانتے ہیں انہوں یقول بے شک وہ کافر کہتے ہیں ان نما یو علم بشر کے اس نبی کو ایک بشر قرآن سکھاتا ہے لسان اللبی الحدون علی آ اور جس بشر کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو اجمی ہے وہ ایک عجمی غلام ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ وہ حضور کو قرآن سکھاتا ہے وہ ہاضا لسان عربی مبین حالانکہ یہ قرآن کی جو زبان ہے وہ واضح فسی و بلیغ عربی ہے کہ جس کی نقل کافر نہیں بنا سکتے پورے قرآن کی تو وہ کیا نقل بنائیں گے وہ ایک آیت کی بھی کاپی اور نقل نہیں بنا سکے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ امی ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ دنیا میں آپ نے کسی سے پڑھا نہیں اور کتاب وہ لے کر آئے ہیں جس میں اولین اور آخرین کے غیبوں کے علوم موجود ہیں قرآن مجید فقان حمید کیسی پیاری کتاب ہے کہ جس میں اولین اور آخرین کا علم موجود ہے خود سورہ انعام آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے ماں فر رتنا من کتاب اس قرآن میں ہم نے کسی چیز کو باقی نہ چھوڑا ہر چیز کا بیان موجود ہے سورہ یونس آیت نمبر 37 میں ہے وہ تفصیل الكتاب لوہے محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اس کی پوری تفصیل قرآن میں موجود ہے سور نہل آیت نمبر ایٹی نائن میں ہے وہ نزل علی کل کتاب طبیان <شَيْء> اور ہم نے آپ پر آہستہ آہستہ وہ کتاب نازل کی کہ جس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے سوال یہ ہے کہ جب قرآن مجید فقان حمید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے تو ہمیں کیوں ہر چیز کا بیان نظر نہیں آتا تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا جمیع العلم فی لاکن لیکن تقاصر ان افہام کہ تمام کے تمام علم قرآن میں موجود ہے لیکن لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں انسان اتنا ہی فیض پاتا ہے جتنی اس میں طاقت ہے جسے ایک سمندر ہے اس میں ہیرے بھی ہیں جواہرات بھی ہیں جتنا پاورفل غوط خور ہوگا اتنے ہی وہ ہیرے نکال سکے گا اب سوچیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کتاب نازل ہوئی کہ جس میں ہر چیز کا بیان روشن موجود ہے اور رحمٰن علم الق قرآن کے تحت رحمانجل نے قرآن سکھا بھی دیا تو بتائیے اس نبی کے علم میں کوئی نقص باقی رہ سکتا ہے خود قرآن سور نساء آیت نمبر 113 میں شاید فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا وہ فضل اللہ علیہ کا اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے بات ہماری چل رہی تھی کہ ہم یہاں پر سر آراف کی آیت نمبر 157 کی تفسیر سماعت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ منہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ وہی نازل کی کہ جو رسول نبی امید یعنی نبی آخر الزما کی سچے پکے غلام ہوں گے انہیں ہی دنیا اور آخرت کی کامل رحمتیں اور برکتیں ملیں گی اس آایت کریمہ میں حضور کا لقب امی آیا تو ہم یہ سن رہے تھے کہ امی اس لیے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا لیکن اللہ نے آپ کو تمام علوم کے خزانے عطا فرمائے ہماری اس بات کی تصدیق امام بخاری علیہ رحما اور دیگر محدثین کی کتابوں سے بھی ہوتی ہے امام بخاری علیہ رحمہ ایک حدیث پاک بخاری شریف میں بارہ جگہ پر لے کر آئے ہیں بارہ مرتبہ آپ نے اس حدیث کو ریپیٹ کیا ہے بخاری شریف میں مثلا کتاب الاحتسام حدیث نمبر 7294 کتاب دو سو کتاب حدیث نمبر 540 کتاب العلم حدیث نمبر 93 اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے مسند امام احمد بن حمبل میں بھی ہے مسند ابویالہ میں بھی ہے ابن حبان نے بھی روایت کیا اور امام تبارانی نے موجم اوسط میں بھی اس حدیث پاک کو ذکر کیا حدیث کیا ہے ان اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انن صلی اللہ علیہ وسلم خرجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانے سے بہت تشریف لائے حینا الشمس سورج ڈھل چکا تھا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا فصل زہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی فلمہ سلم پھر جب آپ نے ظہر کی نماز مکمل کی سلام پھیرا قام علی المبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے فذکر زکر اور پھر آپ نے قیامت کا ذکر کیا وہ ذکرہ اور ذکر کیا ان بہن یدیہ کہ قیامت سے پہلے کون کون سے واقعات ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تو لوگوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے ان میں منافقین بھی تھے منافقین نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے یعنی ان کے سوال کرنے کا مقصد حضور کے علم پر اعتراض کرنا تھا کوئی پوچھنے لگا میں کہاں مروں گا کوئی کہنے لگا میرا باپ کون ہے تو کئی قسم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوئے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہیں اولین آخرین کا علم رکھتے ہیں مگر بہت ساری باتیں راس کی ہوتی ہیں جو ہر ایک کو بتائی نہیں جا سکتی تو کئی سوال کے جواب میں حضور خاموش ہو جاتے کہ وہ راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ بتانے کا حکم نہ ہوتا تو منافقین اس پر یہ اعتراض کرتے اور حضور کے علم پر وہ تانا دیتے تو جب انہوں نے سوالات بہت زیادہ کیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے سما پھر آپ نے فرمایا من احب شيء فل یس جس کو مجھ سے جو سوال کرنا ہے کرے فل اللہ کی قسم لس الشین اللہ اخبر تو کم بہی دمت دم مقام هذا۔ اللہ کی قسم میں جب تک اس مقام پر کھڑا ہوں آج کوئی پردہ باقی نہ رکھوں گا اور کوئی راز باقی نہ رکھوں گا آج جب تک میں کھڑا ہوں تمہیں جو پوچھو گے تم جو سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا فقان عیل ہی ایک شخص کھڑا ہوا وہ منافق تھا حضور کے پیچھے نماز پڑھتا قرآن کی تلاوت بھی کرتا جہاد میں بھی شریک ہوتا لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان لے کر نہیں آیا تھا تو اس نے یہ خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں قرآن پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں جہاد میں دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جنت کی بشارت سنا دیں گے اور پھر باہر نکل کر میں کہوں گا کہ حضور دعوی کرتے ہیں اور میرے ایمان کا تو پتہ نہیں فقلا این مد خلی یا رسول اللہ تو وہ کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النار تو جہنمی ہے کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ آج میں راز نہیں رکھوں گا جو حقیقت ہوگی وہ بیان کر دی جائے گی اور کسی کا پردہ نہ رکھا جائے گا اور تمہیں یہ بتا دیا جائے گا کہ اللہ نے مجھے کیا علم کی شان دی ہے فق عبداللہ ابن حضافہ حضرت عبداللہ بن حضافہ کھڑے ہوئے فقول من اب یا رسول اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے قال ابو کا حذافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے اللہ عینی فرماتے ہیں ان عبد اللہ ہی بنا حضافہ نہ یو تانفی نصبی ہی حضرت عبداللہ بن حضافہ کے نصب میں تانا دیا جاتا تھا لوگ یہ کہتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں اس کی ماں نے غلط کام کیا ہے فراد لہو ظال تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیں اب آپ سوچیں کہ نکاح پر تو گواہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ بچہ کس کے نطفے سے ہے اس پر کوئی گواہ نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن حذافہ کیا پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ میرا سگا باپ کون ہے یعنی آج یہ بتا دیجئے کہ مجھ پر جو تانا دیا جاتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے جب حضور نے فرمایا کہ تمہارے والد وہی ہیں اور تم پر جو تانا ہے وہ جھوٹا ہے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ مجلس سے اٹھے اور بھاگے بھاگے اپنی ماں کے پاس گئے اور کہا ماں مبارک ہو آج مجھ پر جو تانا دیا جاتا تھا آج وہ تانا دور ہو گیا اور آج سب نے جان لیا کہ میرے باپ وہی ہیں اور اے ماں توں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو حضرت اللہ معنی فرماتے ہیں فکالت امو تو ان کی ماں نے کہا اما خشی ان انکونا قو رب تو بادماں کا نہ یسنا ماں نے کہا ارے تجھے ڈر نہیں لگا کہ زمانے جاہلیت میں یہ کام برے نہیں سمجھے جاتے تھے ارے تجھے ڈر نہیں لگا اگر میں نے یہ گناہ کیا ہوتا تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وضاحت کر دیتے اور آج حقیقت بیان کر دیتے تو پھر کتنی رسوائی ہوتی تیری ماں کی اکن تفادی خی رسول اللہ کیا تو مجھے رسول اللہ کے دربار میں ضلیل و رسوا کر دیتا فقال حقنی حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے علم پر اتنا بھروسہ ہے کہ اگر رسول اللہ کسی حبشی غلام سے بھی میری نسبت کر دیتے تو میں اسے اپنا باپ مان لیتا اور میں اپنا نصب بدل لیتا یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا عشق ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کی وہ بلندیاں تا فرمائی قرآن مجید فقان حمید میں دوسرے مقام پر اشاد ہے وما هو علی الغیب بدونین <تصفح> یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں یہ غیب کے خزانے رکھتے بھی ہیں اور اسے اپنے ماننے والوں پر لٹاتے بھی ہیں بخاری شریف کتاب و الخلق خلقی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بانوے کتاب القدر حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو چار مسلم شریف کتاب الفتن ترمیزی ابو داود اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک ہے اور اس کے راوی حضرت عمر بھی ہیں حضرت حضیفہ بھی ہیں حضرت عمر بن اختب بھی ہیں اور کئی صحابۂ کرام نے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی وہ سعید اور آپ ممبر پر تشریف لے گئے فتح بنا اور آپ نے ہم سے کیا حتی حضرت زہر یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ف نظر فل سعید المبرا پھر آپ اترے ظہر کی نماز پڑھائی پھر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے فط بنا آپ نے ہم سے واس فرمایا حتیٰ حدارت السر یہاں تک کہ اصر کی نماز کا وقت ہو گیا تمہ ثم, ثم سعید المنبر پھر آپ اترے اور عصر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پر دوبارہ جلو افروز ہوئے فخطبنا بانا حتٰ غوربت پھر آپ نے خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک یہ خطبہ تھا یہ وقت بہت مختصر ہے لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے لیے اور حضور کے صدقے میں آپ کے صحابہ کرام کے لیے اس وقت کو طویل کر دیا صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت آنے تک اور قیامت کے میدان میں اور جنت اور جہنم میں لوگوں کے جانے تک کی ہر ہر بات ہر ہر جزیے کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا دی اور فرماتے ہیں فخ بارانہ بیما کانا و بیما جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے فخبارانہ رسول اللہ نے ہمیں خبر دے دی ان بد الخل حتیٰ دخلا اہل الجنا مناظل وہ اہل النار منازلحم مخلوق کی پیدائش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک کی خبر حضور نے دی ماں تارک شیم یقونتی مقامی ذالی کا علاقیہ نسا اللہ حد بھی حضور نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا صحابی کہتے ہیں کہ جتنے فضا میں اڑنے والے پرندے تھے ہر ہر پرندے کی تفصیل حضور نے بیان کی ہر فتنے کی تفصیل بیان کی قالف علم احفظ حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ پھر ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہوتا جسے زیادہ یاد تھا جس کو جتنی باتیں زیادہ یاد رہیں ان باتوں کا جاننے والا زیادہ تھا اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں لیکن ایک بات ضرور تھی کہ کبھی کبھی ہمارے ذہن سے کوئی بات نکل جاتی ہے لیکن جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا تو ہمیں یاد آ جاتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے وما ہوا علیبنی یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے بلکہ غیب کے خزانے اپنے امتیوں میں تقسیم فرماتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ ایموسا علیہ السلام جو اس رسول نبی امی کی سچی غلامی کریں گے انہیں دونوں جہاں کی رحمتیں ملیں گے اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کی انہیں کیا کیا برکتیں ملیں حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سفینہ سے کسی نے پوچھا کیا سفینہ آپ کا نام تو سفینہ نہیں لیکن لوگ آپ کو سفینہ کیوں کہتے ہیں سفینہ کے تو معنی ہے ایک ایسی کشتی جو سامان سے بھری ہوئی ہو تو حضرت سفینہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک سفر میں سامان بہت زیادہ تھا تمام صحابہ کرام علیہ ردوان نے اپنا سامان اٹھا لیا اب جو سامان بچ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ چادر بچھاؤ میں نے چادر بچھائی حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم نے سارا سامان اس چادر پر ڈالنے کا حکم دیا تو یہ کئی اونٹوں کا بوجھ ہو گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم نے مجھ سے فرمایا تم اٹھاؤ کہ تم سفینہ ہو تو آپ کہتے ہیں میں نے وہ سامان اٹھایا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی برکت تھی کہ میں دس دس اونٹوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا لیتا تھا لیکن مجھے کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی تو حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میں کشتی میں جا رہا تھا کشتی ٹوٹ گئی اور پھر میں ایک تختے کے ذریعے تیرتا ہوا ایک جزیرے پر پہنچا تو وہ ساحل سمندر پر جو جزیرہ تھا وہ شیروں کا جنگل تھا تو ایک بھوکا شیر بھاگتا ہوا مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آیا اور جیسے ہی قریب آیا تو میں نے کہا یا اب الحارس انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے شیر سن لے کہ میں رسول اللہ کا سچا غلام ہوں تو حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ شیر آ کر میرے سامنے جھک گیا اس نے اپنا کندھا زمین پر رکھ دیا اور گویا کہ مجھے اشارہ کرنے لگا میں شیر پر بیٹھ گیا اور شیر مجھے سواری دیتا ہوا مجھے اس مقام پر لے گیا جہاں میرے ساتھی تھے اور وہاں چھوڑ کر واپس جنگل کی طرف چلا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی جس نے سچی غلامی کی اس کی دنیا میں سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی اگی سایت کریمہ میں ہے اللہ یجون فی التورات انجیل یہ وہ نبی ہیں کہ جنہیں وہ پہلی کتاب اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے یعنی حضور کی شان توریت میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے لیکن توریت اور انجیل کے ماننے والوں نے توریت اور انجیل میں رد و بدل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی شان والی آیتوں کو بدلنے کی کوشش کی جیسا کہ سور بقرہ آیت نمبر ایٹی نائن میں ہےلم کتاب من آند کی مصدق الما معہم اور جب ان کے پاس وہ کتاب آگئی جو اللہ کی طرف سے ہے جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے وہ کانو من قبل کفرو اور یہ اہلی کتاب اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے جب کافروں سے ان کی جنگ ہوتی تو فتح کے لیے حضور کی وسیلے سے دعا کرتے فلم کا فروبی ہی جب یہ نبی تشریف لے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا حدیث بات میں ہے کہ اہل کتاب اس طرح دعا کرتے اللہ نس الحق نبی کا اے اللہ ہم تجھ سے تیرے اس نبی کا تجھے واسطہ دیتے ہیں اللذی ان فی آخر الزمان کہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے کہ تُو انہیں آخری زمانے میں مبوس فرمائے گا ان تن اليوم علی الادب ونا یہ کتاب اس طرح دعا کرتے کہ اے اللہ تو اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج ہماری دشمن کے خلاف مدد فرما پیون سرون راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب وہ اس طرح دعا کرتے تو ان کی مدد کر دی جاتی لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اور انجیل کے ماننے والوں نے حضور کو ماننے سے انکار کر دیا اور توریت اور انجیل کو بدلنے کی کوشش کی سور بقرہ آیت نمبر سیونٹی فائف میں ہے وقد کا نہ فریقم منہم یسما نہ اللہ ان یہودیوں میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے ثُمَّ مِّن بَعْدِ مَا پھر سمجھنے کے باوجود اسے بدل دیتا ہے وہ یا علام حالانکہ وہ جانتے ہیں حضرت کاب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا سدی اکبر کا زمانہ پایا لیکن ایمان نہ لائے اور حضرت عمر کے زمانے میں ایمان لائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے پوچھا کہ آپ حضور کے دور میں اور صدیق اکبر کے دور میں ایمان کیوں لے کر نہ آئے حالانکہ آپ تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے تو حضرت کعب احبار نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جب میرا باپ مرنے لگا تو اس نے مجھے توریت کا ایک نسخہ دیا اور کہا بیٹا یہ توریت کا نسخہ سچا نسخہ ہے اور باقی میری لائبریری میں میرے گھر میں جتنی توریت کے نسخے ہیں اس میں سے کسی کو کھول کے پڑھنا مت ان تمام نسخوں پر میں نے سیل لگا دی ہے انہیں پیک کر دیا ہے بس ہدایت جو ہے اسی توریت کے نسخے میں ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ میں اس توریت کو پڑھتا اور نبی آخر زماں کی نشانیاں اس طوریت میں ڈھونڈتا مجھے نہ ملتی لیکن جب فتوحات پر فتوحات ہونے لگیں اور میں یہ دیکھتا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے لیکن بڑی آسانی کے ساتھ مسلمان فتحیاب ہونے لگے ہیں تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال ہوا کہ کہیں میرے والد نے مجھ سے کسی چیز کو چھپایا تو نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے سیل کو توڑ دیا اور اپنے والد کے کمرے میں موجود توریت کے دوسرے نسخے جب کھولے تو اس میں حضور کی وہ ساری نشانیاں پائیں جو حضور میں موجود ہیں تو میں نے جب اس کو پڑھا تو پڑھتے ہی میرا دل روشن ہو گیا اور میں ایمان لے کر آ گیا اسے آپ جان سکتے ہیں کہلے کتاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں چھپانے کی کسی کوشش کی قرآن مجید فقان حمید نے دوسرے مقام پر اشاد ہے اللہ آتی نبو کما ربنا جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں فریقم لک تمون الحق یا بے شک ان میں سے ایک گرو جان بوجھ کر ضرور حق کو چھپاتا ہے حضرت عبداللہ اللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا حضرت عبداللہ بن سلام وہ صحابی ہیں کہ جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے پھر ایمان لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام سے یہ پوچھا کہ قرآن مجید فقان حمید میں ہے کہ یہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں کہ گویا کے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اس سے کیا مراد ہے تو حضرت عمر کو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ جیسے بچہ کسی کے سامنے آتا ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ میرا بچہ ہے کہ نہیں انسان اپنے بچے کو اس کی شکل اس کے حلیے کو اچھی طرح پہچانتا ہے تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب مدینے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور سب حضور کی زیارت کے لیے جا رہے تھے میں بھی حضور کے دیدار کے لیے پہنچا تو میں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی سچے نبی ہیں اور مجھے کسی اور نشانی کی ضرورت نہ ہوئی حضور کا چہرہ مبارک سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور کے چہرے کو دیکھے سچے دل سے تو وہ ایمان لے آئے یمن میں توبا خاندان کے حکمرانوں کے بعد ربی بن ندر یہ یمن کا بادشاہ بنا اس نے خواب دیکھا صدیوں پرانی بات ہے تو اس نے خواب کی تعبیر بتانے والے سے پوچھا تو اس اہل کتاب میں سے ایک شخص نے اپنی کتابوں میں دی ہوئی نشانیاں اور اس خواب کو ملا کر اسے یہ بتایا نبی زکی اس نے یہ بتایا کہ ان قریب عرب میں نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے کہ جو نبی ہیں ذکی ہیں اللہ کی طرف سے ان پر وہی نازل ہوگی کسرا نو شیروا نے خواب دیکھا کہ اس کا سفید محل میں زلزلہ آیا اور چودہ کنگرے اس کے محل کے ٹوٹ گئے اور اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایران کی وہ آگ کہ جو ہزار سال سے جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی جب اس کی آنکھ کھلی تو بڑا پریشان ہوا نجومیوں سے پوچھا تو نجومیوں نے کہا کہ اس بچے کی ولادت ہو چکی ہے کہ جو نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اسے یہ اطلاع مل گئی کہ جو خواب میں دیکھا تھا واقعی ایسا ہوا کہ حضور کی ولادت کی رات وہ آگ جو ہزار سال سے جل رہی تھی وہ بج گئی اور اس محل کے چودہ کنگرے ٹوٹ گئے اور محل میں دراریں پڑ گئیں ایک یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات مکے میں تھا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ تمہارے خاندان میں کوئی بہت اہم واقعہ ہوا ہے لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہا معلوم کرو کہ آج کس بچے کی ولادت ہوئی ہے تو جب معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام عبد المطلب نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوبت کو دیکھا اور جب مہر نبوت کو دیکھا تو غش کھا کر بے ہوش ہو گیا اور جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا یہ نبی آخر و ہیں اب بنی اسرائیل میں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا یہ آخری نبی ہیں جو بنی اسماعیل سے آئے ہیں ان تمام باتوں سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ توریت اور انجیل کے ماننے والے اس بات کو جانتے تھے اور ان کی توریت اور انجیل میں یہ بات لکھی تھی کہ نبی آخر الزماں کی یہ نشانیاں ہیں آپ کا یہ حلیہ مبارک ہے آپ کی یہ شان ہے لیکن ان لوگوں نے اتنا جاننے کے باوجود بھی بغض کی وجہ سے عداوت کی وجہ سے حسد کی وجہ سے ایمان لانے سے انکار کر دیا ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے باپ حی بن اختب اور میرے چچا ابو یاسر بن اختب دونوں یہودی تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی آمد ہوئی قبا کے مقام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تو یہ دونوں حضور کے دیدار کے لیے گئے اور جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا واپس آئے تو یہ رنجیدہ رنجیدہ تھے میں چھوٹی تھی ان کی عادت تھی کہ مجھے بہت پیار کرتے تھے لیکن اس دن یہ بہت غمگین تھے بہت رنج میں تھے میں نے پوچھا اب اجان کیا ہوا آج آپ بہت غمگین ہیں تو یہ آپس میں کہنے لگے کہ توریت میں جو نشانیاں نبی برہق کی موجود ہیں وہ نشانیاں اس نبی میں پائی جاتی ہیں یہ سچے نبی ہیں تو دوسرے نے کہا پھر چاہیے کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں تو انہوں نے کہا نہیں ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی ہم ساری زندگی ان کی دشمنی کرتے رہیں گے تو حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ کلمات یاد تھے اور پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی اور جب بنو قرضہ کی جنگ ہوئی تو حضرت صفیہ مومنین میں شامل ہو گئی حضرت امام بخاری علیہ رحم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان توریت میں بھی ذکر تھی اور شان کے الفاظ حضرت امام بخاری نے یہ لکھے یا <تصفح> ایو اََََََََََ نبى ينا ارسلاں كا مبشر ہوں نذيرا آپ پرماتے ہيں يہ جو قرآن میں ہے یہی آیت توریت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ليے تھی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں لیکن ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسائیوں نے توریت اور انجیل سے وہ تمام نشانیاں مٹانے کی کوشش کی اور اس تمام ذکر کو مٹانے کی کوشش کی جس میں ذکر مصطفیٰ تھا یہاں تک کہ اب عالم یہ ہے کہ بائبل کے نام سے عیسائیوں میں کئی کتابیں کئی ایڈیشن پائے جاتے ہیں انجیل متا انجیل مرکز انجیل بوقا انجیل یوحنا یہ چار بائبل جو ان کی مشہور و معروف ہیں یہ یوحنا بوقا وغیرہ مصنفین ہیں کہ جنہوں نے بائبل لکھی ہے اب بتائیے اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو مصنف تو کوئی اللہ کی کتاب کا ہوتا نہیں تو یہ مصنفین ہیں جو خود مانتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد ان مصنفین نے بائبل کو مرتب کیا ہے اور ان چاروں بائبلوں کے اندر اختلاف ہے کئی باتیں بعض میں ہیں بعض میں نہیں ہیں وہ تحریفات کرتے رہے لیکن تحریفات کے باوجود آج بھی بائبل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا ذکر موجود ہے انجیل یو باب نمبر چودہ آیت نمبر اکتیس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آنے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا میرے بات دنیا کا سردار آنے والا ہے دنیا کا سردار کا عربی ترجمہ کریں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ میں اس کا کچھ نہیں یعنی ان کی شان بہت بلند بالا ہوگی انجیل یوں ہنا باب پندرہ آیت نمبر چھبیس ستائیس اور انجیل یوں باب چودہ آیت نمبر سولہ سترہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے اور وہاں پر حضور کو مددگار وکیل اور شفیع کہا گیا ایک پانچویں ان کی بائبل ہے جس کا نام ہے انجیل برنا باس یہ وہ انجیل ہے کہ جس کو یہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو یہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس میں توحید کا ذکر ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد ذکر ہے یہاں تک کہ ایک دور میں یہ امریکہ میں یہ کتاب چھپی انجھیلے برناباس تو جس دن یہ بک اسٹال پر آئی شام ہونے سے پہلے پہلے پر اثرار طور پر یہ ساری انجیلیں بک اسٹال سے غائب ہو گئیں اور اس کے دو نسخے اس وقت دنیا میں موجود ہیں ایک واشنگٹن کی لائبریری میں ہے اور ایک خاص چرچ میں ہے اس انجیل برناباس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام باب نمبر 97 میں محمد ذکر ہے اور بعض جگہ پر حضور کا نام قابل تعریف یعنی یہ لکھا گیا اور محمد کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ذات جیت کی بار بار خوب تعریف کی جائے جتنی بھی تعریف کریں ان کی تعریف کم ہے ابو طالب جب شام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ وسلم کی عمر شریف چند سال تھی آٹھ سال یا دس سال کے آپ تھے تو ایک راہب نے ابو طالب کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا اور کہا ہاضا سید العالمین حضور کے متعلق کہا یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں خاضہ رسول رب العالمین یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں اور رب العالمین کے رسول ہیں خاضا یا باقرالمین یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے رحمت اللہ بنا کر بھیجا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی جب یہ شان بیان کی تو ابو طالب نے راہب سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ سچے نبی ہیں تو اس راحب نے کہا کہ میں یہاں بیٹھا تھا اور یہ چل رکھے تھے لم یبقا شجر ولا حجر اللہ خر ساجدن میں نے دیکھا کہ ہر درخت ہر پتھر اس نبی کو سجدہ کر رہا ہے اور درخت اور پتھر صرف اور صرف نبی کو سجدہ کرتے ہیں اگے اشاد فرمایا یا بالمعروف بال معروف یہ نبی نیکی کا حکم دیں گے وہ ینا ہوں انل اور یہ نبی برائی سے روکیں گے وہ یو حلپی بات اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کریں گے تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال کہا وہ یقیناً پاکیزہ ہیں وہ یو حرم و اور گندی چیزیں ان پر حرام کریں گے جن چیزوں کو رسول اللہ نے حرام قرار دیا یقیناً وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں وہ روم وغلطی اور یہ نبی ان سے بوجھوں کو دور کر دیں گے اور گردن میں جو ان لوگوں کے توق اور پندے پڑے ہوئے تھے یہ نبی ان کے یہ پھندے کھول دیں گے پہلی امتوں میں بعض مسائل میں بڑی سختی تھی مثلاً اگر کوئی کفر کر لے اور اب توبہ کرنا چاہے تو دنیاوی طور پر آخرت میں تو اس کی توبہ مقبول تھی لیکن دنیا میں اس کو سزا یہ تھی کہ توبہ اس کی اسی وقت قبول ہوگی جب وہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کر دے لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آسانی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو اور مرتد ہو جائے تو اسے تین دن کی مہلت دی جاتی ہے اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے اگر پچھلی امت گناہ کرتی تو انہیں یہ سزا تھی کہ جس از سے گناہ کیا ہے اس عز, عز کو کاٹ دو مثلا بدنگاہی کی تو آنکھ کو پھوڑ دو ہاتھ سے چوری کی تو ہاتھ پورا نکال دو اگر پاؤں گناہ کی طرف بڑھا تو پاؤں کاٹ دو لیکن اس امت میں بے شمار آسانیاں ہیں کہ جب بندہ سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو نہ صرف مٹا دیا جاتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ بدن یا کپڑا ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کی کوئی صورت نہ تھی بلکہ اس کو کاٹ دیا جائے لیکن ہمیں پاک کرنے کا طریقہ سکھایا گیا پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ غنیمت کے مال کو جلا دیا جائے لیکن ہمیں غنیمت کے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ جب کوئی رات کو گنا کرتا تو صبح اس کے دروازے پر غیب سے وہ گناہ لکھ دیا جاتا اور ایبوں پر, پر پردہ نہ رکھا جاتا اور ہم پر یہ کرم ہے حضور کے ستیہ میں کہ جتنے بھی گناہ کریں اللہ پردہ پوشی فرماتا ہے اللہ ہماری دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زکوۃ فرض تھی لیکن پچیس فیصد زکوٰۃ دینا لازم تھا اور ہمارے یہاں ڈھائی فیصد ہے اونٹ کا گوشت کھانا حرام اونٹنی کا دودھ پینا حرام تھا اسی طرح پرندے کھانا حرام اسی طرح ہر وہ جانور کھانا حرام تھا ان کی شریعتوں میں کہ جس کے کھر نہ ہوں اور جو کھر والے جانور تھے ان میں بھی کئی قسم کی چربی کھانا حرام تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہمارے لیے آسانیاں ہیں یہ چیزیں جو ان پر حرام تھی ہم پر حلال کر دی گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کرم کرنے والے ہیں آسانی فرمانے والے ہیں آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو ہر نماز کے لیے مسواق کو لازم کر دیتا آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا تو عشاء کی نماز ان پر لازم کر دیتا کہ تہائی رات میں پڑھیں اور آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا اور دشوار نہ سمجھتا تو ان پر یہ لازم کر دیتا کہ وہ تحجد کی نماز پڑھیں نبی اکنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیان فرما رہے تھے آپ نے فرمائے لوگوں حج کرو تم پر حج فرض کیا گیا ایک دیہاتی کھڑے ہو گئے اور ارض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور فرمائے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا حج کرو وہ پھر کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بات کو دوہرایا اور فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ سوال نہ کیا کرو اگر میں نعم کہہ دیتا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور پھر تم اسے کرنے کی طاقت نہ رکھتے تو اس سے جہاں نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی شفقت کا علم ہوا کہ پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کتنے شفیق ہیں وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسی طاقتیں دی ہیں کہ اگر آپ کہہ دیتے کہ ہاں حج فرض ہے تو ہر سال وہ حج فرض ہو جاتا اگلے شاد فرمایا فلدی نہ آمنو بھی وہ پس ہو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے اور اس نبی کی تعظیم و توقیر کی اور اس نبی کے لائے ہوئے دین کی مدد کی وہ تب ان نور الی ان اور جو نور یعنی قرآن ان کے ساتھ نازل کیا گیا اس قرآن کے کہنے پر وہ لوگ چلے الام المفلور یہی لوگ کامیاب ہیں دیکھیں ایمان کا ذکر ہے اور ایمان کے بعد اس نبی کی تعظیم و توقیر کا ذکر ہے آپ نے کبھی غور کیا کبھی سوچا کہ سلمان رشدی یہ کوئی ادیب بھی نہیں تھا اس کی لکھائی بھی اچھی نہیں تھی یہ کوئی بہت بڑا صحافی بھی نہیں تھا اس نے جو ناول لکھا ہے ادب کے لحاظ سے انگلش کے لٹریچر کے اعتبار سے اس ناول میں انگلش گرامر کی بے شمار غلطیاں ہیں لیکن کیوں اس ناول پر سلمان رشدی کو ورڈ ایوارڈ دیا گیا کیوں برطانیہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور اس کو وہ پروٹوکال دیا جا رہا ہے جو برطانیہ کے وزیر آزم کو بھی حاصل نہیں اس کی کئی کاپیز بنائی گئیں یعنی پلاسٹک سرجری کر کے ایسے لوگ بنائے گئے تاکہ سلمان روشتی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اس کو اتنا پروموٹ کیوں کیا گیا صرف ایک وجہ تھی کہ یہ ہمارے نبی کا غستاخ اور بے ادب تھا مرزا غلام احمد قادیانی کیا تھا یہ تو کانا تھا یہ انتہائی بے وقوف و نادان شخص تھا لیکن کیا وجہ ہے کہ انگریزوں نے مرزا غلام احمد قادیانیوں کو بہت بڑی زمین دی لاکھوں پاؤنڈ اسے دیے گئے آج برطانیہ میں کیوں ان پر حکومت برطانیہ پیسوں کی بارش کر رکھی ہے کیوں کینیڈا کی گورنمنٹ نے قادیانیوں کو اتنی بڑی زمین دی ہے صرف اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کے گستاخ اور بے ادب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کی کوشش کرتا ہے تو انگریز یہود و نسارا اس سے خوش ہوتے ہیں انگریزوں کے دور میں کئی لوگوں کو شمس العلماء کا خطاب انگریزوں نے دیا جنہیں علم میں کوئی مہارت نہ تھی لیکن علماء کا سورج یہ انگریزوں نے انہیں خطاب کیوں دیا کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے سینوں سے نکالنے کی کوشش کی توحید کا نام لیا بدت ہم بدت سے بچانا چاہتے ہیں شرک سے بچانا چاہتے ہیں توحید عام کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ کر حضور کی شان حضور کی عظمت حضور کی تعظیم حضور کی محبت نکالنے کی کوشش کی انہیں نوازا گیا اور دوسری طرف جب آپ ان باتوں کو سنتے ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص حضور کی شان بیان کرے گا جو حضور کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرے گا یقیناً اس سے یہود و نصارا پریشان ہوں گے ہمارا دشمن شیطان پریشان ہوگا اب آئیے میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے یا یہود و نصارہ کو خوش کرنا ہے یقیناً ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے تو ہم خود بھی اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کریں حضور کی تعظیم پیدا کریں ان لوگوں سے تعلق رکھیں جن کا تعلق رسول اللہ سے ہے جو رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے اور جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں حضرت ابو بکر صدیق ردی اللہ ہو عنہ ہو بدر میں آپ مسلمانوں کے قائدین میں تھے اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن اس وقت کافر تھے اور کافروں کی طرف سے آئے تھے جب وہ ایمان لے آئے تو صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے ابا جان تو غزبہ بدر کے موقع پر میں کافر تھا میں نے تلوار اٹھائی اور مارنے لگا تھا آپ کی پیٹ تھی مجھے نہیں معلوم کہ آپ ہیں مگر اتفاقاً آپ نے چہرہ تھوڑا دائیں طرف کیا تو میری نظر آپ کے چہرے پر پڑ گئی بڑی مشکل سے میں نے اپنی تلوار کو قابو کیا اور آپ کو میں نے اپنی تلوار کے وار سے بچایا کہ ارے یہ تو میرے باپ ہیں صدیق اکبر نے کیا جواب دیا صدیق اکبر نے جو جواب دیا جواب سننے سے پہلے وہی بات کہ جو رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے اور جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں تو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا صدیق اکبر نے جواب دیا ہے عبدالرحمن سن لے اگر غزوہ بدر کے موقع پر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تُو نبی کا گستاخ اور بے ادب ہے تو نبی کا گستاخ سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا تعظیم عشق و محبت توقیر یہ وہ مقام ہے جس سے صحابہ کرام نے مقام پایا صحابہ میں اب تو صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یعنی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کی جنہیں سمجھ عطا ہوئی جو سب سے بڑے مفتی ہیں صحابہ میں سب سے بڑے مشتحد ہیں سب سے بڑے فقی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں کسی نے پوچھا اے عبداللہ اللہ بن مسعود حدیثیں تو دیگر صحابہ نے بھی سنی حضور کی صحبت میں تو دیگر صحابہ بھی رکھے مگر کیا بات ہے کہ آپ تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر فقیر اور مفتی اور مشتغد اور افقو صحابہ بن گئے مجھے بتائیے اس دور میں اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ جناب یہ فلاں عالم صاحب عالم کیسے بنے تو ہم مدرسے کا ذکر کریں گے یونیورسٹی کا ذکر کریں گے اگر کسی ڈاکٹر سے پوچھا جائے جناب یہ آپ ڈاکٹر کیسے بن گئے تو وہ کہے گا کہ میں نے اتنے ممالک کی خاک چھانی ہے اتنی محنتیں کی ہیں اتنا میں نے پڑھا ہے تب جا کے میں ڈاکٹر بنا ہوں لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود فقاہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا نسخہ کیا بتا رہے ہیں آپ یہ نہیں کہتے کہ میرا حافظہ بہت قوی تھا میں نے اتنی یونیورسٹیوں میں پڑھا میں بڑا ذہین تھا بلکہ فرماتے ہیں میں افقہ خود اس, اس لیے بن گیا مجھے قرآن و حدیث کی سب سے زیادہ سمجھ اس لیے حاصل ہو گئی کہ مجھے یہ توفیق اور یہ سعادت ملی تھی اور مجھے رسول اللہ نے یہ خدمت دی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو نالین پاک میں اٹھایا کرتا تھا اور میں اٹھا کر زمین پہ نہیں رکھتا تھا بلکہ یہ نالین پاک کبھی اپنی بغل میں رکھتا اور کبھی اپنے سر پہ رکھا کرتا تھا تو اللہ اکبر یا رسول اللہ یعنی گویا کے حضرت عبداللہ بن مسعود اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ اگر دین کی سمجھ چاہیے تو اس کے رسول چاہیے دین کی سمجھ چاہیے تو رسول اللہ کی تعظیم چاہیے اب بتائیے نالین پاک بغل میں رکھنا نالین مبارک سر پر رکھنا یہ کیا کوئی یونیورسٹی کا کورس ہے کیا یہ فقہ کا کورس ہے کیا یہ کوئی مستتحد اور مفتی بنانے کا کورس ہے فرمایا اصل میں حضرت عبداللہ بن مسعود گویا کہ یہ درس دے رہے ہیں کہ نور قرآن ملے گا تو صاحب قرآن کے سکتے میں نور ایمان ملے گا تو صاحب قرآن کے سطح میں جو اس درس سے پھر گیا وہ قرآن تو پڑھ لے گا وہ حدیثیں تو پڑھ لے گا لیکن نور مصطفیٰ اور نور قرآن سے اس کا سینہ روشن منور بھگی ہوگا حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ تو بہت تھے آپ مفسر قرآن کیسے بن گئے آپ قرآن کے مفسر کیسے بنے تو آپ نے فرمایا ایک رات حضرت میمونہ کے گھر پر ام المومنین کے گھر پر کہ ام المومنین حضرت میمونہ میری خالہ ہیں میں ان کے گھر پر سویا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجت کے لیے اٹھے مجھے بھی جگایا میں اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد میں کھڑا ہو گیا میں پیچھے کھڑا تھا حضور نے مجھے پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کیا میں نماز میں پیچھے ہو گیا پھر حضور نے مجھے آگے کیا میں پھر پیچھے ہو گیا نماز ختم کر کے حضور نے فرمایا اے عبداللہ اللہ بن عباس میں تجھے نماز میں اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے کیوں ہو جاتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو مجھے برابر کھڑا کرتے ہیں لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میری کیا مجال کے رسول اللہ کے برابر کھڑا ہو جاؤ تو کہتے ہیں کہ حضور خوش ہو گئے اور بس حضور کی نظر پڑی بیڑا پار ہو گیا ہاتھوں کو بلند کیا اور میرے محبوب نے دعا دی اے اللہ تو عبد اللہ بن عباس کو قرآن کا فہمتا فرما اور پھر اس فہم قرآن کا نتیجہ تھا کیا فرمایا کرتے اقالبی کتاب اللہ اللہ نے حضور کی دعا کے صدقے میں مجھے قرآن کا وہ علم دیا اگر اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں حضرت السدی کے اکبر کو صدی کے اکبر کا لقب کیوں ملا کہ تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر ہیں تازیم مصطفیٰ نماز پڑھا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاخیر ہو گئی تو حضور فرما کے گئے تھے کہ اگر مجھے تاخیر ہو جائے تو صدی اکبر کو کہنا کہ وہ نماز پڑھائے آپ آئے واپس تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ نے تصویق شروع کی یعنی ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا صدیق کے اکبر کو متوجہ کرنے کی کوشش کی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لائے تو صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے تو حضور نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا یعنی گویا کہ حضور نے فرمایا تم جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو صدیق اکبر نہ مانے پیچھے ہٹ گئے حضور مسلح پہ تشریف لائے اور نماز پڑھائی نماز کے بعد آپ نے صحابہ کو مسئلہ سمجھایا کہ تصویق نہیں کرنی چاہیے اگر امام کو متوجہ کرنا ہو تو مردوں کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہیں تصفیق کرنا کہ یعنی ہاتھ پر ہاتھ مارنا یہ تو عورتوں کو اجازت ہے کرنے کی پھر آپ نے صدیق اکبر سے کہا اے صدیق جب میں نے تجھے کہا کہ تو اپنی جگہ تو کھڑا رہے تو, تو پیچھے کیوں آیا تو صدیق اکبر نے عرض کی ابو کوحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول اللہ پیچھے موجود ہوں اور وہ رسول اللہ کے آگے نماز پڑھائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یا عبداللہ بن مسعود ہوں یا حضرت عبداللہ بن عباس ہوں تمام صاحبۂ کرام اس آیت کے مزداق ہیں فلدی نہ آمنو بھی پس ازرو ہو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے نے اس نبی کی تعظیم کی توقیر کی وہ ہو اور اس نبی کے لائے ہوئے دین کی مدد کی وہ تبا نور اور انہوں نے کہنا مانا اس نور کا یعنی اس قرآن کا الدی ان ضلع مع کے ساتھ نظر کیا گیا اڈائی المفلحون یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جب یہودی عیسائی کافر حضور کی بے سے خوش ہوتے ہیں تو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یورپ کے اندر جب اخبارات نے غستاخی کی تو ان اخبارات کو ورلڈ ایوارڈ دیے گئے ان کو انعامات دیے گئے اس قدر یہ ہمارے نبی کے دشمن ہیں تو کیا ایسے دشمنوں کی تہذیب تمدن کلچر ان کے طور طریقے ان کا لباس ہم جو اپناتے ہیں کیا غیرت مومن کی زندہ ہو اگر مومن کا ایمان جگہ ہوا ہو آپ بتائیے کیا ان دشمنوں کی نقل کی جا سکتی ہے کیا ہم یہودیوں جیسی شکلیں بنا سکتے ہیں کیا ہم عیسائیوں جیسا لباس پہن سکتے ہیں کیا ہم ان کے تہوار ان کا کلچر ان کی تہذیب و تمدن اپنا سکتے ہیں کیا ہم جس غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک دنیا دنیا کی فکریں ہیں کیا رسول اللہ سے محبت کرنے والے کو یہ زیب دیتا ہے کہ دشمنان اسلام اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں اور رسول اللہ کا عاشق گھر میں سویا پڑا رہے کیا ہمیں اپنے ایمان اور اپنے بچوں کے ایمان اور مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کی فکر نہیں کرنی یہود و نصارہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ مسلمان جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں ربیلا اول کے مہینے میں ان کا عشق کہاں سے جاگ جاتا ہے کہ ہر طرف چراغہ ہے ہر طرف جھنڈوں کی بہارے ہیں ہر طرف جلوسوں کی بہارے ہیں کہیں ادھر سے قرآن ہو رہا ہے کہیں ادھر سے حدیث ہو رہا ہے کہیں ادھر سے سیرت ہو رہا ہے کہیں حضور کے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہیں حضور کے معجزات بیان کیے جا رہے ہیں تو کہیں قرآن خانی ہو رہی ہے کہیں درود و سلام پڑے جا رہے ہیں تو یہود و نصارہ کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی تو ان چیزوں سے دور کرنے کے لیے وہ ڈائریکٹ تو کہہ نہیں سکتے کہ تم یہ جو کام کرتے ہو اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو یہ اپنے ایجنٹ کے ذریعے اپنے لوگوں کے ذریعے شیطانی یہ وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ تو صحیح نہیں ہے تو ان تمام وسوسوں کا جواب اس سی ڈی کے اندر موجود ہے آپ خود بھی سنیں اس کو زیادہ تعداد میں لے کر آپ تقسیم کریں اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی خوب خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے یہ لمحات جو ہماری زندگی کے ہیں ہر ہر لمحہ کاش حضور کی محبت عام کرنے میں صرف ہو جائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم الحمد اللہ کے فضل اسی کے احسان اور اسی کی توفیق سے مفتی آصف عبداللہ صاحب کی آواز نے انتہائی اہم بیان بعنوان شرعی اصول اور مروجہ میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسٹ اور سیدھی الحمد للہ منظر عام پر آ چکی ہے جس میں ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن خوشیاں منانے اس دن کو عیدوں کی عید تصور کرنے اس ماہ محافل میلاد منعقد کرنے اور خوب چراغاں کرنے پر قرآن کریم احادیث طیبہ اور محدثین کے اقوال سے دلائل پیش کیے گئے ہیں اور اسی زمن میں شیطان کی طرف سے استعمال ہونے والے تمام حربوں اور تمام وسوسوں کا جواب دیا گیا ہے آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی اس کیسٹ کو اور سیدھی کو سماعت فرمائیں اور دوسرے مسلمانوں تک اسے پہنچائیں اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں وہ رحمتوں لگ